رضی اللہ ہوتا زیرے قدم میں شریف ماہر اندر عید میلا جو نبی اسمت بغاؤ کا آلہ علیہ والی مبارکہ کے موقع پہ بانی او آئے جلسہ دیرینا سات خان عبد ال خان صاحب فی اللہ جناب چودھری محمد آبل اجوب خان بابا جی نگری دی معروف عالم دین مولانا مدد محمد نبیر احمد صاحب محترم ہاجی محمد نعیم خان صاحب وادام تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس مبارک موقع پہ ایک مخفی حقیقت کا انکشاف کرنا چاہنا ہوں ایک مخفی حقیقت اظہار کرنا چاہنا جیڑی کے ہر کسی اور ہر کسی بغل لیکن محسوس نہیں میں اس حقیقت جیڑی ہر بغل ظاہر کر دینا اس نال میرا مقصد نشانا بنا نہیں محض اپنے دمن صاف کرنا سڈے ساتھ مینو پاک امام حسین پاک سلام اللہ علیہ دشمن کہ اور دشمن میں <password> اس محفل یہ موضوع پیش کرنا کہ امام حسین پاک کے دشمن تم ہو یا ہم ایسا چانن کراوگا اپنے غیر سب اقرار کرنے دے دے دے دے مجبور ہوں گے کہ یاد حقیقت میں اپنے والے بلا تاجی نو تخسی مخاطب پاک امام کے دشمن تم تو مہوا حقیقت اہی میں شرطیا کہہ رہا کچھ دیکھو گے کتاب کا ٹرن لگا شیعہ مذہب دیاں محتبر ترین کتاب اور سنیاں سے چار مذہب د کتاب یعنی حنفی مالکی شافعی ہمبی چار شرح چار دیا کتاباں سامنے میرے دوست لوگ عام مشہور ہے <تصفيق> امام حسین پاک کا نظریہ اور کہ مذہب یہ ہاکم بادشاہ بکار ہوئے اس لڑنا فرض اس ہاتھ جات دینا حرام اس دے مگر نماز پڑھنی حرام او ملنا لڑنا کلی کامام حسین بارے مشہور سنو گے وہ کہ امام حسین نے فرمایا یاد پلید یہ ہے یاد وہ ہے اندر پیچھے میں وہ ہاتھ چھت نہیں دے سکتا بہتر قربان کر سکتا مگر میں حد جد نہیں oh, so عام لوگ مشہور ہو گیا مذہب یہ سی کہ بدکار بادشاہ ہونا میری گل سمجھ رہی हूं जिसल इमाम हुसैन पाक का मजहब लोग समझते हां समझना कि लोगों का मजहब अपना इमाम हुसैन पाक के बारे से यह समझ दिन कि बदकार हुक्मरान बया करना हैराम लड़ना फर्ज हूं असा यह देखना चाहे اپنا مذہب اگر اپنا مذہب امام حسین امام حسین موافق ہے بھئی یہ بھی بتارنا لڑنا فرض بیعت حرام ہے پھر تے امام حسین ایک مذہب ہو گیا پھر یہ سجن ہو گئے پھر ایسا دشمن ہو جذہب ہو امام حسین پاس کا مذہب ہے برسات سال لڑنا فراہم کا اپنا مذہب ہو کہ بدکار حکمران لڑنا حرام ہے امام حسین کا مذہب کک نہ بچے دا اپنا مذہب بدکار ہوکار لڑنا حرام امام حسین دا مذہب دا مذہب ہو دشمن بن گئے میری گل نہیں سمجھ رہی کی کہہ رہا میں جنا مرضی کوئی آشک پاک بنتا وہ کلام ہے کہ دیکھو خود دستے ہو امام حسین کا مذہب یہ بیعت حرام حاکم کے بیعت حرام لڑنا مذہب یہ ہوگی بیات فرق لڑنا حرام تو پھر امام حسین پاک کے کسی مخالف بنے موافق نہ بنے تو پھر دشمن نے حسین اس موقع سب کلام شروع امام حسین ابا جان والے کرتاب شیا مذہب دیا بھی آخری کتاب جی کتاب ہی ساڈے مذہب دیا بھی آخری کتاب شیا مذہب نجر بلاگار شیا مذہب خوران گل گلیاں اس کتاب چالیت بات چالیس کی تقریب مولا شیعہ مذہب والے خود کی عت عربی فارسی میں اپنی پنجابی کے اندر جناب وزارت کر لے سلام فلخوار لما سم آ السلام او نہ خارجیا امام مولا علی سرکار کے دور آخر لا ملا لے لا اللہ تو سب کوئی حاکم نہیں گل اللہ کوئی حاکم نہیں لیکن انہوں کا ارادہ تو نیت بڑی کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین کو امیر نہیں بن یعنی کوئی دنیا, دنیا بھی حکومت, حکومت, حکومت چلا نہیں بن سکتا ان مولا لفظ شیعہ مذہب ہے فرمایا فرمایا دا شاہ ضروری باوے نیک ہوگے بتا بول رہے ہو سو رہ سو تو نہیں رہے دنیا کے نقشے سوائے کشمی کے موضوع نہیں سنو گے کسی کو مولر امام حسین سیا برقرار ہوئے شیعہ مذہب نے موت پر پری پر پر کتاب پہنیا مولا علی نے فرمایا لوگ پاس ضروری ہوئے بامیں منگا ہوں سے امام حسین کا مذہب بے بے لڑنا حرام دے دے دے تے مولا لی دا مذہب بادشاہ برار ہوئے توجہ ہے ہوں والد صاحب فرمان بدکار حاکم ہو سکتا ہے یعنی کس طرح دوسرا نہیں بڑھ گیا کس طریقے آ گیا ہوں وہ لڑیا جائے نا لوگوں کا بادشاہ ضروری ہے بھاوے نیک ہوے مذہب حسین ہاٹر نہیں بن سکتا علی فرباد بن سا تے پیو نیوال بخا دسینال دوستی ہے یا علی نال نمبر اپنی کتاب کا حوالہ دیا چوکے نوپر نظر مارو کتاب السن ابھی امام بخاری بخاری ادی لگ بھگ ایس امام دیا حدیثی اس کی اکیسویں جلد محمد عوامہ کی تحقیق صفحہ نمبر چار سو انتالیس صفحہ نمبر چار سو پچپن یعنی دو جگہ مولا لی د فرمان سند صحیح دینا بالکل اسی طرح جس طرح کا شیا دے آپ نے لا سمنا مولا علی نے فرمایا تو سوا نہیں کوئی حاکم اللہ تو سوا نہیں فرمایا اللہ حاکم نہیں لیکن دنیا دو سے حکومت سلامہ لڑا ضرور چاہیے بدکار یہ ہوں تدیش دی کتاب امام مرزو کتاباں حوالے دے حوالے ان چار چار پیسے کتاب نہیں ہونی ہونی اچھا جو پیش کریں گے پوری سبند کتاب بھی کتابوں کے بھی دسایا مولا مشکل کشار نے فرمایا لاپالی او سے مولا امام حسین بدکار حاکم نہیں بن سکتا بیٹے جن جن جن ثابت کرنا حسین ہے دو شیشا چشتی دا کام ادھر ویکو سجنا مولالی سرکار کی گل تو بات ایسے جہان کی امام حسین نے فرمایا ہوا بہادر تہید ہو جان گے پلی ہاتھ نہیں آ سکتا فل ہو گیا بہادر شہید سرا دیتے یہ تو سنتا رہی نہ لیکن پاس امام حسین امام حسین بتکار دینا دوسرے پاس ہنگر جڑے ماہول گیر देश सुनिया में देश सारे देश क्या कोई ऐसा लब दे, जरा सत्काराओ <स्थाँगा> या बड़वे आखन کوئی عزیب کوئی پلیب سارے حسین تھانے کچہری سب حسین پڑے پے یا دے جن مزب دس مذہب او موت ہوگی اپنا مذہب ہے جی پلیت بیٹھے نے لڑتا کیوں نہیں کمیلے گیا نہیں نکل گیا وجہ ہے امام حسین اٹھا نی وجہ آپ امام حسین امام مذہب نمبر حرام سمجھن والا او دا دشمن مخالف ہے جو ہے دوستو اگر گڑ گڑ موجودہ پہلا حصہ امام حسین سے دشمن تم ہو یہ پہلا حصہ یا ہم ہیں یہ دوسرا حصہ پہلا حصہ اگر سے میرے انہیں بھی جملے لا پورا ہو جاتا ہے لیکن اس معاملے حجت کا طور دے دشمن میں گفتگو شیعہ مذہب بولو صحیح شیعہ بد بخانا ہاتھوانا لڑنا ہر پاو پر ظالم ہوں لڑنا امام حسین توجہ ذرا اللہ اکبر و سبیر لو جی سجنا Love you, حوالے سنو تے شیعہ مذہب یعنی آخری, آخری حوالے جنا تو بعد حوالے ہی نہ امام سچا آ کے شیا مذہب امام زین العابدین دیا دو کتاباں مشہور ایک ہے ایک ہے صحیفہ بات بچا دیا لکھیا ہے کس کے ساتھ اگر کوئی خلاف آئے گا آپ مصیبت پائے گا سارے شہدا نو مصیبت پائے گا سارے شیعہ واسطے عذاب بن جائے گا لیا فرمان ہے ایماندان رابطہ شیعہ مذہب دوسری کتاب ہے امام زین وہاں رابطی اسکی مجلس نے حمینی نے آخر مذہبی جو ترجمانی باقر مجلسی کرے گا اصا وہ پابند ہے نہ میری فادر والد کا ماں کا استاد کا کہڑا حق کہ بادشاہ کا کہڑا حق کہ ساتھی کا کہڑا حق کہ ہم سائے ش مذہبی حق دس شرح پے امام نے فرمایا بادشاہ لڑی نہ مقابلے چیز مخالف <سؤال> نہ بنی تین اللہ نے بنایا جو تک لکھنا مت کوئی آخر کا امام حسین لکھنا سلطان فرمایا بادشاہ بادشاہ چلا ساٹ ہاتام بولو مرو کڑے بادشاہ لفظ لفظ والے سلطان ظاہر یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں لوگ حق والے بادشاہ کا بھی استعمال ہے والعام آم کا بھی استعمال ہے مطلب کیا بھی بادشاہ ظالم واقع نقصان تقلی ہوداری کرو کرو کرو ایسے اگر بادشاہ ہوئے غالم میں پوچھنا امام حسین کا مذہب امام حسین مڑ تکیا کیوں رکھا امام حسین سرکار ڈر کے چپ رہے چڑی مذہب حسین پاکنا اگو بیٹا پاک امام فرما بادشاہ جی مرضی کر کے پانے تھی فرما برداری کرو جو آخر کرتے جاؤ تو ہوں سچی دس باپ دا مذہب سمجھیا تم سمجھا گیا بولتے ہی مرے باپ دا مذہب جی ہوئے لڑنا بیٹا فرما ہے اگے جی گلے فتنہ امام زین تین پتہ ہونا چاہیے کہ تادشاہ آزمائش بنی کیا مطلب لفظوں پہ غور ہوگا ذرا واہ بھائی واہ خدا کی قسم کر کے آنا جو ہاتھ کتاباں چھپیا پیا منظر یہ اگر پیش کیا جائے کے نام پکوڑے اللہ فرمایا وہ تو بادشاہ واسطے امتحان بڑھے خلاف کرے تلم کرایا فشف فشف فشف ہو مخالفت في الظلم تحين تو رہے خلاف گا فرما خبرداری نہیں کریں گا بیٹھوٹ نارائ تفریح محبد کے اسلام امام الغیر مفتی محمد بدلے احمد چی سا ہے شاہے جو تو مددگار بنے گرے امام سجاد بے کلام دا مطلب مجلس کر نوزام حسین نوز بلا امام حسین نے ظلم کرایا کو مطلب سمجھ نہیں آئی تمہیں جہاں لوگوں کے گھروں کی گل کر تو بگل مذہب نے دس دل بادشاہ دے برکار ہونا اٹھنا امام سچاد مذہب حرام کوئی اٹھے گا مجرم بنے گا لڑے توہن اپنے آپے کا مطلب سمجھنا بول دو ایک کتاب ابا سیا پوترا شرح اخبار آل رسول شیعہ مذہب کے اندر جنیا حدیث توجہ ہے امام جلد چھبیس مراد رسول سفر نمبر تین سو پنجی امام جعفر صادق نے فرمایا شیا مغا بتا پتا جافری جی امام جافرایا مہدی من سدر یہ کوئی بندہ بادشاہ خلاف جنڈا چکے گا انجیا کوئی اللہ اللہ امام جافر فرماد بادشاہ کے خلاف شیتان پڑ پوتے نے پھر باپ نے کی آخیا اٹھے آپ ہی مامی جا نہ ولا جہاز میں لیکن ضرور میں جہاد, جہاد کرنا جائے لیکن اپنا علم نہیں چڑ سکتا ہوں باقاعدہ یہ مطلب امام جافر جہاز لڑنا جائے صادق نے فرمایا ساڈے دور جہاد میں صرف پڑوسی کا خیال رکھنا بولدروس کتاباں کی کہہ رہی ہیں لڑنا حرام مہدی جی کے لڑنگے جن لڑنگے اس پہلا جہاد حرام لڑنا حرام ہاگم کے ظلم سچی دسے جی گل سمجھنا نارائ نارائ بالنے کو روٹیاں بالکل نہیں آج لیکن ادھر لکھا لڑنا حرام مذہب دلویں ڈر نہیں رکھو مطلب کر کے آخر لڑتا نہیں کہ ویخے ہی کسی بولو تھی کرو ہوں چلے تذہبر چار امام چار امام بزرگ بابے فری امام حسین کا مذہب سمجھ نہیں آیا سہفادی فڑمیج آیا وہ بھی سمجھ کیون آیا صرف ممبر تو پیسے لینا تھلے تھلے اترے خراب آئی اثر کرے سونے میری اثر کرے but منظوری سب لکھن والا ایڈا وڈا جا بخاری امام ابو جافر انہیں فرمایا جو میں لکھ رہا یہ ابو ابو یوسف اور محمد اٹھے امام سمجھ جو ہے لو سجنا و و اکیلا اپنے ہاتھ ولا ندعو ہم نماز پڑھنا جنہیں نماز پڑھنا جنہوں نے محبت بابے لا لے لڑنا رہا بھی نہیں دے سکتے چالا ہو ہدایت ہنفیا با تو بال پال پال وقت جی کچھ بھی نہیں لیا کتابیں جن شوق ہوتاباں ہریاں گا کودنے دی ٹکی بن جائے گا کتاب ابن مختصرہج امام ابن جب مالکی جنہاں دی کافیہ ترقی آتے پڑھائی جائے گی یہ مالکی مذہب انہیں لیے مختصر اپنے فکا مالمان کے اندر شرح لکھی ہے امام خلیم کے دنیا کینات کے اندر منے تنہنے دونوں بندے کی لکھے سفر نمبر جیل نمبر تین الگر امام فرمان سنا دے عبارت اور ایسا سانا بن القاسم قلیم مالک الولی اذا کام علیہ وآلہی قائم اجت لبو اذا لذا مابی یدی یلیم علینا نال فان وغیر قال اما نسل عمر بن عبدالرزیم فنعم واما غیرون فلا هو وغا یرید منہو ینتقم اللہ من ظالمین بظالمین ثم ینتقم من بلاہا حکومت <سؤال> مدد نہیں آپ نے سوے ایک دوسرے کے مقابلے اللہ نالدال کام لگا سو کام لے کے جہنم جہن دے گاہ گیا امام شاہ گاہ گاہ مڑا گیا ماتری شمار ہواش شمار ہو شمار ہو اشاری امام علی بانا کتاب میرے ہر چند امام ابو الحسن اشاریل میں کام آف فرمایا تلوار لے کے جنگ جنگ کرنا لفظ یعنی بادشاہ اٹھیا کتنا شمار ہونے جہاد نہیں فرمایا فتنہ کو ہم جی جی سمجھتے لڑائی میں لڑمانا اوہ اینو کہندے نے جہاد تے جے جتنے کا مانا پہ لیکن ہکڑے بڑے توجہ ہے کہ نہیں اسی واسطے جمل مل منفی عبد اللہ ناراخ میری شادی شاد تو ہے شاف شام مذہب بھی ہو امبلی رہ گئے او لو لو لو امام محمد بن حمبل بلبل امام احمد بن سمبل کے مذہب سب سے بڑی کتاب اس کو کہتے ہیں کتاب کتابوں ابو بکر ابو بکر ابو بکرا امام احمد کے مذہب جمع کر کے دنیا کا گر گر گھر متعارف بتا رہے اس کو کہتے ہیں محرر مذہب ام جس طرح کہ تمہارے مذہب حنفی کے امام محمد ہیں ان کو کہتے ہیں محرر مذہب حنفی جن کو کہتے ہیں محرے مذہب ام والی ایک کدولی وفات جناب امام کدو تین سو گیارہ یعنی انہوں نے امام بخاری وغیرہ ہے جی انہوں کو نالیاں دور پایا امام احمد بن ہنبل تو نالے شکردا کا دور پایا جلد پہلی توجہ ہے اکبر اللہ ابو بکر المروزی جی بڑے بڑے ملتے نہ مال میں پڑتے انہوں نے تمیز نہیں ہونی مرمروزی کب پڑھیں گے اور مر مر وی کب پڑھیں گے اگر لکھا تو مرموزی پڑھنا ہے اگر لکھا ابوکل یا <قلح> دورے, اور, اور, اور. خلیفا مامر روزے کی پہوش ہو کے ڈگ پہ لڑیے ہر خبردار لگن حسینی باقی کوئی پتا نہیں میں بیٹھا میرا رب لے جاجم لگ کر دینا اللہ محمد اللہ آلو سنت الگ مسلم وصحابہم وصلات خلفكم مرف میں نہ ہم وفاج ولا عادل منهم وجائے مطلب نوس پافاتے نماز بولو امر ہوں جسے بہت سواگنی میں گل کرنا اپنے نانے کامام حسین کا منگل والے بولماد میں مذہب غوث پاک نہیں بولو مرو بات کا مذہب سمجھ آیا سمجھ آیا نا سب کے نارائ برقی نارائ اور اپنا درجے لکھے بادشاہ گناہ ہے محدت مغربی منشا منایا دنیا کا محسوس یعنی کیا مطلب استفاد بھی تفصیل شیاں سنیا اگلی گھر شاہ جو مرضی کرے بولنا بھی للنا حرام حق بولنا ہو للنا ہو ہزار میرے حضرت صاحب بڑے فرمایا سونے نبی فرمایا نبی نبی نبی فرمایا ندی باغے جہاز فرمایا جہاز نہیں فرمایا اندر اقبال بولے ہزار دھوپ لے زبان ہوتی بھول گرفی ہزار روبح ہوتی بھول گرفی ہزار زبان یہی رہا ہے امام حسین کا مطلب اللہ کے فضلوں کرم لا جی دنیا سمجھو مثال بال بال بنے امام حسین چیشتی کہڑا کرم چیشتی آ گیا پوترو نوٹ امام کا مذہب الگ الگ امام کا مذہب آپ جو حدیثوں میں آیا صحابہ میں بتایا کتابوں کیڑی کتاب بخاری حضرت اسلمی برفراسل اخبار و مکمر امام فاق پا اخبار و مکمر حضرت عبد اللہ عمر عمر بن خطاب جو انہوں دس حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت توجہ اس وق وق صحابا بدکار چور تاریخ میں حیشن کتابوں کا پاک نے لکھا گرو نال تو بولو کہ حکومت مت مت مت مت دنیا پر قتال یہاں پر دنیا کی فرمایا میرے ندی یار اللہ دنیا نا oh, <smoothie> <contexto> مولا علی حضرت میں نماز پڑھنا یہ لانسی نماز کا مقابلہ نہیں کرد فرماتے ہیں جڑا مسلمان ہوں حالات جس نے بھی لکھنا پیا گیا پوترا ہاں جذبے مطلب مطلب چارا کتابیں لکھا مذہب ایمام کا حسین کا مذہب ہو گیا جو انہیں سمجھا ہے حکومت میں حکومت حکومت والے جہمو نے نا یہ سمجھا لوگ میں <referous> <referous> <referous> <misinter> <verfair> یہ کتاب ہزورک وقت کا خلیفایا موتی وقت حاف ہو بدک میں بام بہیل کلیا چلے رہو گے جیڑی شکایت ہے نہ مرا تو حکومت نہیں بھائی میرے خیال ڈیڑھ گھنٹے گھر پورا ہو گیا کہ نہیں بولو سید محتا صاحب شاہ حضرات نمبر شریف ممبر شریف سارے دوست ایلانا نامیا سونے سماپ کروا لو ایڈے دروازے نے یا شیشے میں انتظام ہے کتنا سوہنا انتظام کیا ساتھیوں نے کوئی و نقصان نہ پہنچا انتہائی محبت اطمینان اور آرام دنال سارے حضرات تشریف لے کے جانا ہے لنگر شریف کا انتظام ہے جناب کو تشریف لے جاؤ گے لنگر شریف, شریف جناب کوئی حضرات ایک رستے رش نہیں پاؤنا محبت دنال نکلنا ہے کسی شیشے نا کسی دوسری تیسری شہر نقصان نہیں پہنچا جلدر جتنا خوبصورتی منعقد ہوئے اتنی ہی خوبصورتی ہونا چاہ جناب ان سارے حضرات مہربانی فرما کے دھکے ملکی تلاش نہیں پاؤنا اور کسی دروازے یا کسی شیشے نو نقصان نہیں پہنچانا